الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحتال إلى يوم الدين أما بعد وعن أبي موسى العشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منقات ال تکو نقلی مت فہو فہوفی صبی اللہ ہم لوگ کتاب الجہاد کی احادیث سے گزر رہے ہیں کچھ حدیثیں اس سے پہلے اور اہم حدیثیں گزر چکی ہیں اور بہت ساری احادیث جہاد سے متعلق ان شاء اللہ پڑھی جائیں گی ایک اہم حدیث جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد بتاتی ہے وہ ابھی پڑھی گئی ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے جو اس حدیث میں ہے تو پھر وہ جہاد جہاد نہیں ہوگا کچھ اور ہی ہوگا جنانچ ابو موسا شاری رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تال کرے لڑائی کرے جہاد کرے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا ہے جہاد کرنے والا ہے تو جہاد کا قتال کا لڑائی کا مقصد کیا ہونا چاہیے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو کلمہ لا الہ الا اللہ کی نشوشات ہو اسلام دنیا میں پھیلے اور تبلیغ دین ہو تبلیغ دین کا مقصد یا جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد اگر اللہ کے کلمے کو بلند کرنا نہ ہوا تو پھر نیت میں کھوٹ ہے اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب نہیں ملے گا چاہے یہ کوشش اور یہ جہاد قلم کے ذریعے سے ہو اگر قلم کا استعمال کیا جا رہا ہے اللہ کے دین کی نشوشات کے لیے توحید اور عقیدے کو پھیلانے کے لیے اللہ کے دین کے دفاع میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ بھی جہاد ہے مال اللہ کے دین کی نشوشات میں اور اللہ کے قلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر خرچ کیا جا رہا ہے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے آدمی اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تاکہ لوگ اللہ کو پہچانے اللہ کی عبادت کرے غیر اللہ کی عبادت سے باز آ جائیں اور اللہ کے دین کی نشات ہو تو اس کا یہ اپنی جان کی قربانی دینا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی اور مقصد کے لیے قلم کا استعمال کرتا ہے زبان کا استعمال کرتا ہے اپنے مال کا استعمال کرتا ہے اپنی پارٹی کی طرف بلانے کے لیے اپنی تنظیم کی طرف بلانے کے لیے اپنی جماعت کی طرف بلانے کے لیے تو اس کا یہ عمل جہاد کی سبیل اللہ میں شمار نہیں ہوگا اس کا یہ عمل اخلاص سے آری اور خالی ہے اس لیے جہاد کا یہ جو مقصد بیان کیا گیا ہے اس حدیث کے اندر یہ بہت عظیم مقصد ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ تین طرح کے لوگوں کو قیامت کے دن سب سے پہلے لایا جائے گا اور انہیں سے جہنم کو دہکائی, دہکائی جائے گی جہنم کو جہنم جہ دہائی جائے گی ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے, اللہ کے جس نے قتال کرتے کرتے اپنی جان قربان کر دی ہوگی اس کو پیش کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس, کے اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور فرمائے گا میں نے تجھ کو سب کچھ کی دیا تھا تو نے کیا, کیا تو کہے گا اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دی تیرے راستے میں تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا قذب تھا تو نے جھوٹ کہا تو نے اس لیے جو ہے جہاد نہیں کیا تھا بلکہ تو نے اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ لوگ تجھ کو مجاہد اور غازی کہیں لہذا فقط قیل تجھے دنیا میں کہا جا چکا پھر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا تو جہاد جہاد کا ایک عظیم مقصد ہے بڑا عظیم مقصد ہے اور وہ یہ کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اللہ کا دین پھیلے اور اللہ کے دین کی جو رکاوٹیں ہوں اللہ کے دین کی نشوشات کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوں ان کو ختم کیا جائے اگر وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں زبان اور تحریر اور کیا کہتے ہیں قلم کے ذریعے سے تو پھر اس آگے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی حدیثیں آئیں گی آپ لوگوں کے سامنے اور آپ اگر ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ بھی زندگی کتنی آٹھ نو سالہ زندگی تقریبا نو سالہ زندگی مدینہ کے اندر ہجرت کر جانے کے بعد سن دو ہجری میں جہاد کی اجازت ملی یا اسلام کی طرف سے دفاع کی اجازت ملی ہاں دونوں مانا کہہ سکتے ہیں تو اس آٹھ نو سال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے غزوات کیے بہت سارے سریے ہوئے لیکن اگر اس میں دیکھیں آپ اگر اعداد و شمار کریں اس کا تو آپ کو شاید جن لوگوں کی جانیں اسلام کی نشو و میں جن لوگوں کی جانیں گئیں طرفین میں سے آپ کو شاید جو ہے ہزار دو ہزار سے زیادہ تعداد آپ کو نہ ملے اتنی بڑی جو ہے عظیم فتح فتح مکہ اور دیگر فتوحات جو ہوئی آپ کو پتا چل جائے گا معلوم ہو جائے گا کہ بہت مختصر طور پر کیوں اس لیے کہ جہاد کا مقصد جو ہے لوگوں کی جانیں لینا نہیں فتح مکہ کے موقع پر آپ حیران رہ جائیں گے دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مکہ کے اندر فاتحانہ داخل ہوئے کون سا مکہ جہاں سے جہاں کے باشندوں نے مسلمانوں کو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دیا بلکہ ہاں، رات بھر پہرا دیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو ان کو ختم کر دیا جائے رد اللہ اتنا اتنی بڑی پلاننگ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کے ساتھ جو ہے خیر ہجرت کرتے ہیں وہاں سے ایسے مکہ کے اندر جہاں ستایا گیا سب کچھ کیا گیا ظلم کی ہر مشق کو اپنایا گیا وہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اعلان کیا جاتا ہے جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے امن و امان ہے جو شخص ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے جو شخص سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن ہے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی اس سے بڑا امن کیا ہو سکتا ہے اور اس سے بڑی چھوٹ کیا ہو سکتی ہے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا امن میں ہے جہاد کا مقصد خون بہانا نہیں ہے جہاد کا مقصد بہت عظیم مقصد ہے لوگ آج جہاد کا نام لے کر کے جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے جہاد کا مقصد کیا ہونا چاہیے اللہ کا کلمہ بلند ہو لا کلم لا الہ الا اللہ کی نشوشات ہو لوگ دین اسلام کو سمجھیں اور اسلام کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے بہت ساری حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے بھی آئیں گی یہ حدیث جو پڑھی گئی صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے وہاں عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن قط ال ہجرت ماقو تلاد مواہی و صاحبان الحدیت صحیح عبد اللہ ابن السادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک دشمن سے لڑائی اور جہاد جاری رہے گا اس وقت تک ہجرت کرنا بند نہیں ہوگا یا ہجرت منقطع نہیں ہوگی اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ ہجرت کرنے کا جو ثواب ہے گرچہ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ فتح کر دیا جزیرہ عرب میں اسلام پھیل گیا ہاں مدینہ کی طرف ہجرت ختم ہو گئی لیکن ہجرت کا ثواب باقی ہے اگر کہیں کسی کو ہجرت کا موقع ملا اور ہجرت کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ ہجرت کرنے کے ثواب سے محروم نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہجرت کا یہ جو عمل ہے یہ باقی رہے گا باقی رہے گا جب تک اسلام باقی رہے گا تب تک یہ عمل باقی رہے گا کیسے کہ کفر اور اسلام کی جنگ جاری رہے گی اور اسلام لوگ قبول کرتے رہیں گے لہذا جو لوگ اسلام قبول کریں اگر ان کو ان کے مقام پر ان کے دین پر عمل نہ کرنے دیا جائے مجبور کیا جائے تو وہ ہجرت کر جائیں گے وہاں چلے جائیں گے جہاں وہ اپنے دین پر اچھی طرح سے عمل کر سکے چاہے اندرونے ملک ہو یا بیرونے ملک ہو یہ حدیث صحیح حدیث ہے وعن نافع قال اغار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاب المستلقار رول فقت الم قاتل تہم و سبا در حدثہ ابن ومر ویتا وف یہ, یہ مولا ابن عمر ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مستلق پر رات میں شب خون مارا شبخون مارا یعنی رات میں حملہ کیا رات میں حملہ کرنے کو شبخون مارنا کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر شب خون مارا کس پر رات میں حملہ کیا بنی مستلق پر یہ جدہ اور رابق کے درمیان ایک قبیلہ آباد تھا یہ بلی خزا کے خزا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے اس کی ایک شاخ تھی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ قبیلہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیاری اور حملہ کرنے سے پہلے ہی ان کے اوپر جو ہے ہاں شبخون مار دیا رات میں ان کے اوپر حملہ کر دیا اور دنیا یہ کہے گی کہ دیکھیے ابھی پتا چلا اور دوسری طرف حملہ کر دیا آپ کیا کریں گے آپ کو پتا چلے کہ آپ, آپ کا دشمن آپ کے خلاف تیاری کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے ہاں آپ کچھ تو کریں گے آپ کے پاس اگر طاقت قوت ہے تو آپ جو ہے اس کو ختم کر دیں گے چنانچہ اور یہ جنگ ہے اور جنگ کے بارے میں تمام دنیا کی قومیں ہاں مسلمانوں سے تو بہت آگے ہے خون خرابہ کرنے میں تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات ان کو جا لیا اور جو ان کے, ہاں ان کے, ان کے لوگوں میں جو قتل کرنے والے یہ مطلب کتال کرنے والے اور لڑائی کرنے والے تھے یعنی نوجوان لوگ اور اس طرح سے جو جنگجو لوگ تھے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کیا اور جو عورتیں اور بچے تھے ان کو قیدی بنا لیا نافے کہتے ہیں کہ اس حدیث کو مجھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا تو یہ اصل میں غزوہ بنی مستلق یہ سنچے ہجری میں پیش آیا اور جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ تیاری کر رہے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر راتوں رات حملہ کر دیا اور اس جنگ میں چند لوگ جو ہے مارے گئے جس میں ایک, ایک صرف ایک مسلمان شہید ہوئے اور اسی مارکے میں اسی جنگ میں جب ان کے ان کے بچوں کو اور عورتوں کو قیدی بنا لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ مجاہدین میں لوگ جو ہے غلام اور لونڈی تقسیم کر دی جاتی تھی تو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ام المومن جوری رضی اللہ تعالی انہا آئی اور انہوں نے ان سے مکاتبت کر لیا مکاطبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلام یا کوئی لونڈی اپنے آقا سے کچھ پیسہ دے کر کے اپنے آپ کی آزادی حاصل کر لے تو اس طرح سے مکادمت کر لیا انہوں نے یعنی ایگریمنٹ کر لیا کہ میں اتنا پیسہ دے دوں گی تو تم مجھے آزاد کر دو گے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جتنے پیسے پر ایگریمنٹ ہوا تھا بات ہوئی تھی اتنا پیسہ دے کر کے جویری جو رضی اللہ تعالی انہا کو آزاد کر کے اپنے عقد میں اپنے نکاح میں لے لیا جب مسلمانوں کو معلوم ہوا مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ اس خاندان یا اس قبیلے کی خاتون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں داخل کر لیا تو گویا کہ اب سارے جتنے بھی قیدی تھے بچے اور عورتیں اور مرد وغیرہ سب قیدی تھے وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہو گئے چنانچہ ان کی وجہ سے ان کے نکاح کی وجہ سے سب لوگوں نے ان کے خاندان کے جتنے لوگ تھے ان کو چھوڑ دیا آزاد کر دیا اور پھر بعد میں بہت سارے لوگ ان میں سے مسلمان ہوئے تو اس طرح سے گویا کہ حضرت ام جواریہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اپنی قوم کے لیے اپنے قبیلے کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئی اس سے یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کہیں یہ پتا چلے کہ ہاں فلا قبیلہ یا فلا لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں تیاری میں ہے تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ان کی اس تیاری کو اور ان کے اس حملے کو روکا جائے اور ان کو خود جو ہے بڑھ کر کے روکا جائے اور ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے تاکہ مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے, کیا ہے کہ وہ لوگ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ کو سجدے کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی تصبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہاں جو اللہ کا نام لینے والے ہیں ان کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اجازت دیتا ہے بلکہ کیا کہتے اس کو ختم کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے یہ بوتوں کی زمین پیدا, پیدا کی ہوئی زمین نہیں ہے آسمان و زمین ان کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہے لہٰذا جو لوگ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں ان کو اس زمین پر رہنے کا حق حاصل نہیں ہے یا تو اسلام قبول کریں یا تو جزیہ دیں اور یا تو پھر میدان جنگ میں آ جائیں جیسا کہ حدیث آگے آ رہی ہے وار سلمان اب نے ان ابھی ہی بريدتا رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليذاً وئی دا عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کمن المشرقین افدم الاثلا او خلا فعت مَا أَجَابُوكَ ماں مِنْهُمْ کا فقبل منہ ہم ایک لمبی حدیث ہے تھوڑی تھوڑی پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کریں گے یہ بڑی اہم حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت لمبی حدیث حدیث یہ حدیث جہاد کے اصولوں میں سے بہت ساری بہت سارے اصول اپنے اندر رکھتی ہے یہ حدیث غور سے سنیے اہل جہان کو بھی اسلام کے یہ اصول اور یہ قوانین اور یہ ضابطے جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے سلیمان بن بریدہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی لشکر پر یا کسی سریہ پر کسی چھوٹے فوجی دستے پر کسی کو امیر بناتے تھے تو اسے اس کے ذات کے تعلق سے اس کی ذات کے تعلق سے اور اس کے ساتھ جو مسلمان ہوتے تھے ان کے بارے میں اسے اللہ کے تقوا کی وصیت کرتے تھے اور نصیحت کرتے تھے کہ تم اپنے بارے میں اور اپنے تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ کا تکوا رکھنا اللہ سے ڈرتے رہنا اور خیر کی وصیت کرتے تھے اللہ کے تقوا کے ساتھ پھر آپ فرماتے کہ اللہ کا نام لے کر کے جہاد کرو اللہ کے راستے میں جہاد کرو اللہ کا نام لے کر کے اللہ کے راستے میں قبیلہ پارٹی اور تنظیم اور مسلک مذہب کے راستے میں نہیں اللہ کے راستے میں اللہ کا نام لے کر کے جہاد کرو ہر اس شخص سے, سے قطال کرو جو اللہ کا انکار کرتا ہو اور آگے مکمل حدیث سنیے جو اللہ کا انکار کرتا ہو یعنی کافر ہو اس سے جہاد کرو لیکن یاد رہے کچھ اصول ضوابط یاد رکھو او اللہ کے راستے میں جہاد کرو لیکن تم خیانت نہ کرو اور نہ اگر دشمن سے کوئی وعدہ ہو جائے عہد و پیمان ہو جائے تو اس وعدے کو بھی نہ توڑو عہد شکنی نہ کرو اور اگر دشمن کو قتل کرو تو اس کے اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرو یعنی اس کی اس کے کان اس کی آنکھیں اس کے ناک اس کے ہونٹ اس کے ہاتھ پاؤ نہ کاٹو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی بچے کو قتل کرو اولا تختلو ولیدہ بچے کو قتل نہ کرو دیکھو دنیا والوں سنو اسلام کن اصولوں پر قائم ہے وہی دالتی تادو اکبین المشرقین اور جب کسی اپنے مشرک دشمن سے تمہاری ملاقات ہو یعنی میدان جنگ میں یا اس کے علاقے میں تو اسے تین باتوں کی طرف دعوت دو سب سے پہلی بات کیا فائت تہن ماں اجابو کا فقبل بن کہ ان میں سے جو چیز قبول کر لے اس کو مان لو اور اس سے قبول کر لو تین باتوں میں سے جو بھی مان لے اس کو کر لو اور پھر رک جاؤ نمبر ایک وہ دوڑ اسلام کہ ان کو اسلام کی طرف دعوت دو صحیح اور بہتر اور اچھے انداز میں اسلام کی طرف بلاؤ کہ اسلام یہ یہ ہے اور ایسا ایسا ہے اس کی ساری تعلیمات ان کے سامنے پیش کرو کہ اسلام قبول کرو فہن اجابو کا اگر تمہاری اس بات کو وہ قبول کر لیں تو ان کے اس اسلام کو تم ایکسپٹ کرو قبول کرو اور ان سے اپنے ہاتھ کو روک لو اور ان کو کہو ان کو دعوت دو کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں مہاجرین کے مقام کی طرف اگر وہ لوگ اس طرح سے ہیں کہ وہاں پر ان کا ٹھہرنا بہتر نہیں ہے جیسا کہ حدیث کی وضاحت ہو چکی ہے پہلے اگر ان کا وہاں پر ٹھہرنا بہتر نہیں ہے تو وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں جہاں مہاجرین ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کو یہ بتائیے کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حقوق حاصل ہے دارالجرا کی طرف وہ چلے جائیں اور وہاں ٹھہرے وہاں رہیں تو ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اور مہاجرین کو حقوق حاصل ہیں یعنی مال گلیمت میں حصہ اسی طرح سے مال فہ میں حصہ اور بھی دیگر چیزیں وہ علیہ مہاجرین اسی طرح سے جو مہاجرین کے اوپر ذمہ داریاں ہوں گی وہ ان کے اوپر ہوں گی یعنی ملک کے اور اسی طرح سے علاقے اور شہر کے تعلق سے فائن ابو این تحلو منہا اگر وہ وہاں سے ہجرت کرنے پر راضی نہ ہوں اور انکار کر جائیں تو ان کو بتائیے کہ ان کا شمار مسلمانوں میں سے دیہاتی مسلمانوں کا سا ہوگا یعنی آرام مسلم میں ان کا شمار ہوگا یعنی کہ ان کو مہاجرین جیسے یا مہاجرین مسلمانوں کی طرح سے ان کو حقوق حاصل نہیں ہوں گے حکم اللہ ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا وہی حکم جاری ہوگا جو عام مسلمانوں پر حکم جاری ہوگا یعنی جو عام مسلمانوں کا حال ہوگا وہی ان کے لیے بھی ہوگا ان کو مہاجرین کی فہرست میں شامل نہیں کیا جائے گا ولا یقین الحم فلغنیمتی ولفی عشی آگے وضاحت آ گئی کہ ان کے لیے مال غنیمت میں اور مال فے میں کوئی حصہ حاصل نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے جہاد کریں یہاں تک پہلی شک کی بات ہوئی کہ اگر دعوت دی جائے اور دعوت کو لوگ قبول کریں تو ان کو یہ بتایا جائے کہ وہ وہاں سے دار الحجرا کی طرف وہ ہجرت کر جائے اس وقت مدینہ تھا تو مدینے کی طرف ہجرت کر جائے اور ان کو وہی مقام حاصل ہوگا جو مہاجرین کو حاصل ہوتا ہے یعنی جو مال فہ مال غنیمت میں سے ان کو حصہ ملتا ہے ان کو بھی وہی ملے گا اور اگر وہ وہاں سے ہجرت نہیں کرتے ہیں وہی پر ٹھہرے رہتے ہیں تو ان کا شمار عام مسلمانوں کی طرح سے ہوگا اور عام مسلمانوں کے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر حقوق عائد ہوں گے اور جو ان کے لیے جو عام مسلمانوں کے لیے حقوق ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے پھر آگے تیس دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں فعین ہم جن مشرقین سے آپ کا یا تمہارا مقابلہ ہو رہا ہے اگر وہ اسلام نہیں قبول کرتے ہیں تو ان سے جزیہ مانگیے کہ ان کے اوپر جزیہ مقرر کیا جا رہا ہے ٹیکس لگایا جا رہا ہے اگر فہین اجابو کا فق بلمن ہوں مقوف ہوں اگر جزیہ دینے پر بھی وہ راضی ہو جاتے ہیں ٹیکس دینے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں تو ان کی یہ چیز قبول کر لیجئے اور پھر ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کیجیے اور دیکھیے جزیہ لینے کا کیا مقصد ہوتا ہے جزیہ لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی برتری حاصل ہوتی ہے ایسے لوگوں پر اور دوسری چیز یہ حاصل ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو جزیہ دیتے ہیں ان کے ہاں مسلمانوں کا آنا جانا کیا ہوتا ہے یہ اس کی اجازت ہوتی ہے کہ مسلمان اور وہ خود بھی مسلمانوں کے علاقے میں اور مسلمان ان کے علاقے میں آئے جائیں گے اس کی اجازت ہوتی ہے اور یہ کہ جزیہ کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو جب, جب مسلمان ملک جزیہ لے گا تو ان کی طرف سے ڈیفینس بھی کرے گا اور ان کی طرف سے دفاع بھی کرے گا اگر کوئی غیر جو ہے ان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کے سارے شرائط اور وہ ہوتے ہیں ساری چیزیں تو ان کو بھی اس ٹیکس کی وجہ سے ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے بھی وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اہم فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ جب جزیہ دیتے ہیں تو پھر اہم فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے اہاں دعوت و تبلیغ کرنے کا اور اسلام کے نشوشات کا موقع ملتا ہے اور یہ کہ اور یہ کہ آنے جانے کی وجہ سے ان کو بھی ان کے لوگوں کو بھی اسلام کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور اس سے اسلام کے نشوشات اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا موقع حاصل ہوتا ہے یہ جزیہ کا مقصد ہوتا ہے فَإِنْهُمْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ یہ تیسری چیز ہے اگر وہ اسلام نہیں قبول کرتے جیزیا دینے پر راضی نہیں ہوتے بلکہ مقابلے کے لیے وہ تیار ہیں تو پھر ان سے مقابلہ کرو اور ان سے قتال کرو ان سے قتال کرو یہاں تک یہ اللہ تبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہم اصول بیان کیے ہیں جہاد کے تعلق سے اور او دشمنوں کے ساتھ جنگ کے تعلق سے اور جب جنگ ہو مسلمانوں میں اور غیروں میں تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی کئی چیزیں اصولی بتا رہے ہیں شاد فرما رہے ہیں وئی داثر فلاساب اگر تم دشمن کو اس کے قلعے میں محصور کر لو یعنی گھراؤ ڈال دو دشمن کو کے علاقے میں ایریے میں یا اسی طرح سے جو ہے اس کے قلعے میں اگر ان کو گھیر لو اور وہ چاہیں کہ ان کو تم جو ہے ہاں ان کو اللہ کا ذمہ یا اللہ کا عہد و پیمان دے دو یا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان دے دو یعنی ان سے یہ, یہ کہو کہ وہ لوگ مطالبہ کریں کہ تم ہمیں جو ہے اللہ کی امان دے دو اور اللہ کا یا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمان دے دو عہد و پیمان دے دو تو تم انہیں ایسا نہ کرو ان کو اللہ اور اس کے رسول کا پیمان نہ دو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں پیمان کو اس عہد کو توڑنا پڑ جائے کسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی طرف سے ان کو عہد و پیمان دو اپنی طرف سے ان سے کوئی اگریمنٹ کرو کوئی معاہدہ کرو اپنی طرف سے اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان نہ دو کیونکہ اگر تم کسی وجہ سے اس عہد پیمان کو توڑتے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنا دیا ہوا عہد و پیمان توڑو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تم اللہ کا دیا ہوا اللہ کی طرف سے کیا ہوا عہد و پیمان جو ہے توڑو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر نہیں ہوگا تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنے عہد و پیمان کو اور اپنے ساتھیوں کے عہد عہد و پیمان کو توڑو اور اسی طرح سے ویدا حاصر اور جب کسی خلے والے کو تم محصور کرو اور ان کا گھراؤ کرو اور وہ یہ چاہیں کہ تم ان کو اللہ کے حکم پر جو ہے جو ہے ہتھیار ڈالنے کے بارے میں ان کو کہو کہ وہ کہ اللہ کے حکم پر وہ ہتھیار ڈال دے ایسا اگر وہ آپ سے کہتے ہیں تو تم اللہ کے حکم پر ان سے یہ معاہدہ نہ کرو اللہ کے حکم پر ان سے ہتھیار نہ ڈالو لیکن ان کو اپنے فیصلے پر اور اپنے اس پر اپنی ثوابدید کے مطابق جو ہے ہتھیار ڈالنے اٹھانے اور اس کے بارے میں ان سے آپ معاہدہ کر سکتے ہو اس لیے کہ فعن کا لاتدری ا توسی بحکم اللہ فیم عملہ کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ ان کے بارے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہے ہو سکتا ہے تم اللہ کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کر دو یعنی فیصلہ کرو ان کے با... ان سے فیصلہ کرو اور یہ کہو کہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں جو ہے ممکن ہے کہ تم غلطی کر بیٹھو یہ اس زمانے کی بات, بات تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شریعت کی باتیں اصول کی چیزیں سب ساری نازل ہو رہی تھی اور سب اتر رہی تھی اور احکامات نازل ہو رہے تھے جہاد اور دیگر مسائل کی باتیں ہو رہی تھی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اور آج بھی اگر اس طرح کی صورت پیش آتی ہے تو جو کمانڈر یا مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے حکمرہ ہے وہ اس طرح کی چیزیں اپنے اس پر کرے اللہ کے ذمے پر یا اللہ کے فیصلے پر اس طرح سے وہ نہ کرے الا یہ کہ شریعت کے اندر کوئی چیز اگر اس طرح کی ہے جو واضح ہے شریعت کا اصول موجود ہے تو اس پر وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں بھائی کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا یہ فیصلہ پہلے سے کیا ہوا ہے جیسے مثال کے طور پر جو ہے مدینہ میں یہودیوں کا قبیلہ تھا طالباً بنی قینق تھا طالبان بہرحال دونوں میں سے کوئی کوئی قبیلہ تھا تو اللہ کے رسول ان کی شرارت کی وجہ سے غزوہ خیبر کے بعد جو ہے ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا کیوں محاصرہ کیا اس لیے کہ یہودیوں کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہوا تھا کہ تم لوگ جو ہے اگر باہر کا کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کریں مدینے پر حملہ کرے تو مسلمانوں کا ساتھ تم کو دینا ضروری ہوگا مسلمانوں کا دفاع کرنا ہوگا اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو مسلمان تمہارا دفاع کریں گے اگر مسلمانوں پر کوئی کرتا ہے تو تم کو کرنا پڑے گا لیکن در پردان اندرونی طور پر انہوں نے کافروں سے ساز باز کر لیا اور ان کی ان کے ساتھ سازش رکھنے لگے اور بہت ساری معلوماتی چیزیں جو ہے ہاں وہ ان کے ہاں تک پہنچانے لگے بہرحال تو انہوں نے یہ عہد شکنی کی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی گھر میں تشریف ابھی گھر میں آئے ہی تھے اپنا جو ہے جنگی لباس یا زرہ وغیرہ اتارنا ہی چاہتے تھے کہ جبر علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آپ اپنا جنگی لباس اور زرہ وغیرہ اتار رہے ہیں ہم نے تو ابھی اتارا ہی نہیں چلیے ہاں بنو قینقاق بنو کی طرف کے ان کو کو بھی سزا دی جائے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کو لے کر کے گئے اور محاصرہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں ہمارے بارے میں جو ہے کچھ آپس میں جو ہے وہ کیجئے کہ کوئی معاہدہ کر لیجئے یا کوئی ہمارے بارے میں فیصلہ کیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں نے سات بن مواز رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پیش کیا تھا کہ ہمارے بارے میں سات بن مواز جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہم مان لیں گے چونکہ سات بن مواز کا قبیلہ ان کے ساتھ کسی زمانے میں جو ہے ان کا حلیف تھا تو سات بن نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان میں جو ہاں جنگجو ہیں یعنی جنگ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائیں اور جو ان کے بچے ہیں اور جو ہے ان کی عورتیں ہیں ان کو قید کر لیا جائے یہ فیصلہ ہوا تھا طالباً اسی طرح کا تو دیکھیے یہاں پر اس صورت حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا فیصلہ نہیں فرمایا حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ جو فیصلہ کر دیں گے اس کو ہم مان لیں گے تو سعد بن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیصلہ کیا تھا ان کے بارے میں وہ یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا تھا تو اب جب قبول کر لیا تو وہ بات جو ہے گویا کہ ان کا ان کی درست ہو گئی تو اس لیے اس طرح کے جنگی حالات میں جنگی حالات میں جو لوگ کیا کہتے ہیں میدان میں ہیں وہ اپنے اعتبار سے وقت کے لحاظ سے جگہ کے لحاظ سے اور اپنے اپنی رعایا کے حساب سے جو فیصلہ کریں گے ہاں وہ فیصلہ ہاں صحیح ہوگا اس کے اعتبار سے نہ یہ کہ وہ یہ کہیں کہ ایسے فیصلہ کر لو اللہ کا یہ حکم ہے وغیرہ وغیرہ ان کا بن مالک ندی اللہ تعالیٰ ہوں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاب علی. بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں غزوہ کا ارادہ کرتے تھے جنگ کے لیے اگر آپ جاتے تھے تو آپ جو ہے جس سمت میں آپ کو جانا ہوتا تھا آپ اس کے بجائے دوسری طرف کا اشارہ فرماتے جیسے مثال کے طور پر آپ کو مشرق کی طرف جانا ہوتا مشرق کی طرف جانا ہوتا تو راستے وغیرہ کی معلومات جو ہے وہ مغرب کی طرف کے راستے وغیرہ اور جگہ اور منزل اور پانی اور اس طرح کی چیزوں کا کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کوئی دشمن کا کوئی جاسوس موجود ہو کہ جاسوس موجود ہو اور وہ اصلی بات کو اور اصلی جگہ کو جو ٹارگٹ ہے جو نشانہ ہے اس کی جاسوسی کر کے دشمن تک پہنچا دے اور جو ہے مشن جو ہے وہ فیل ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بارے میں یہ حکمت عملی اپناتے تھے اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا اس کو عربی زبان میں عربی عربی اصطلاح میں طوریہ کہتے ہیں نایا کہتے ہیں توریا کہتے ہیں کینایا کہتے ہیں کہ جانا ہے پشچم کی طرف پورب کی طرف یا مشرق کی طرف تو ہا, مغرب کی طرف اور पश्चिम کی طرف کے حالات ہا, پوچھتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اس طرف کے حالات پوچھ رہے ہیں تو شاید اسی طرف کا کہیں رخ کرنا ہے اور اسی طرف جانا ہے یہ جنگی چالیں ہیں اور جنگی چالیں ظاہر سی بات ہے سب اسلام کے اندر بھی یہ جنگی اور نعمان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد وسلح الحکم اسلوف البخاری ماکل کہتے ہیں کہ نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا یعنی حاضر ہوتا تھا غزوات میں چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع دن میں یعنی دن کے شروع حصے میں صبح صبح صبح اگر آپ جہاد یا جنگ شروع نہیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس لڑائی کو لیٹ کر دیتے تھے مؤخر کرتے تھے تاخیر کرتے تھے یہاں تک کہ جب سورج ڈھل جاتا تھا اور دوپہر کے وقت تیز ہوا چلتی تھی چلنے لگتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قتال شروع کرتے تھے یہ بھی اس میں بھی فوائد ہیں کہ اگر جنگ شروع کرنی ہو تو صبح صبح اور اگر نہ کر سکے تو پھر جو ہے شام کے ٹائم یعنی یہ ان حالات میں ہے شام کے ٹائم یعنی دوپہر میں ان حالات میں یہ چیز کی جائے گی جبکہ مسلمانوں کو کہیں جنگ کرنے میں پہل کرنا ہو یا یہ کہ ضرورت پڑ جائے مسلمانوں کو لیکن اگر دشمن کی طرف سے کچھ اس طرح سے اس کے بجائے کچھ پیش قدمی ہوتی ہے پہل, پہل ہوتی ہے تو پھر اس کا مقابلہ کیا جائے گا اس کا مقابلہ کیا جائے گا وعن الصعب, الصعب ابن جثامت رضی اللہ تعالی عنہ قال سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذراری من المشرکین یبیتون فیصیبون من نسائہم و ذراریہم فقالہم منہم متفقن علیہ آپ نے پچھلی حدیث میں پڑھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح سے شاید اور بھی حدیثیں گزر چکی ہوں گی کہ عورتوں کو بھی قتل کرنے سے منع فرمایا ہے معذوروں کو بھی قتل کرنے سے منع فرمایا ہے لیکن اس حدیث کے اندر ہے ابن جسامہ لحثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کی ذریت کے بارے میں ذریت میں جو ہے بچے بھی آ جائیں گے اور عورتیں بھی آ جائیں گی ان کے بارے میں پوچھا گیا جبکہ رات میں ان پر شبخون مارا جائے اور پھر رات میں حملہ کرنے کی وجہ سے جو جنگ کرنے والے لوگ ہیں لڑائی کرنے والے لوگ ہیں یعنی مرد لوگ اور طاقتور لوگ اور جنگ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو قتل کرنے کے بیچ یا دوران اور رات میں اندھیرے میں اگر کچھ بچے اور عورتیں قتل ہو جائیں تو تو کیا کیا جائے اس بارے میں کیا حکم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مشرقین ہی میں سے ہیں اور یہ ان حالات میں ہے جبکہ قطال کرنے میں اور شبخون مارنے میں رات میں حملہ کرنے میں جب فرق نہ کر سکے اور دشمن تک اور لڑنے والوں تک پہنچنے کے لیے ان سے یہ بیچ میں آ رہے ہوں یہ یا آڑے آ رہے ہوں یا یہ لوگ رکاوٹ بن رہے ہوں تو ایسی صورت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ پھر ایسی صورت میں اگر ان میں سے کسی کو اس طرح سے اگر قتل ہو گئے تو پھر جو ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں مجبوری ہے مجبوری کی صورت میں ایسا ہو سکتا ہے اور جہاں تک معاملہ ہے وہ مشقین میں سے ہے تو یقیناً مشقین میں سے ہیں عورتوں کا معاملہ تو کھلا ہوا واضح ہے البتہ جو نابالغ بچے ہیں جن کی قتل کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے تو اگر وہ دوران جنگ قتل ہو جاتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے جیسا کہ عام مشرق کے مشرقوں کے نابالغ بچوں کے بارے میں ہے حکم وہی ان کا بھی حکم ہوگا یعنی اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ پھر ایسی صورت میں جو ہے قطال کرنے والوں کو ملامت نہیں کیا جائے گا اور حدیث کی وہ حدیث یہاں پر فٹ نہیں کی جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے کیوں اس لیے کہ یہاں اصلی یعنی کہہ لیجیے بنیادی طور پر ان کو قتل نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ کیا وہ رکاوٹ بر رہے ہیں یا ان تک پہنچنے ان کو ان کو راستے سے ہٹائے بغیر دشمنوں تک اور لڑنے والوں تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں مجبوری ہے رضی اللہ تعالیٰ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلان فلن استعین عائش رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے بدر کے دن جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کے لڑنا چاہتا ہوں اور مال غنیمت حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دیجئے جبکہ وہ کون تھا مشرق تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع لوٹ جاتوں ہم مشرق سے یا, یا میں مشرق سے ہرگز مدد طلب نہیں کرتا یا مدد نہیں لیتا مشرق سے ہرگز مدد نہیں لیتا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا پھر وہ ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی تو اس حدیث سے یہ پتا چل رہا ہے یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک سے دوران جنگ یا جنگ کے موقع پر یا دشمن کے خلاف مشرک سے مدد لینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انکار کیا ہے دیکھیے منع کرنا الگ بات ہے اور یہ کہنا کہ ہم مشرق سے ہرگز مدد نہیں لیتے ہیں یہ الگ بات ہے تو ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مدد نہیں لی اور بعض موقع پر غزب حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرق قبیلوں سے تعاون لیا ان سے جنگی اسلحے لیے تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عام حالات میں اگر مسلمانوں کو ضرورت نہ ہو اور مسلمانوں کا کام چل جاتا ہو تو ایسی حالت میں مشرق سے مدد نہیں لینا چاہیے کافر سے مدد نہیں لینا چاہیے لیکن اگر کبھی جنگی اعتبار سے اسلحے کی یا کسی اور چیز کی مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے کسی مشرق سے تو یا مشرقوں سے تو مدد لی جا سکتی ہے ضرورت پڑنے پر ہاں دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں بات سمجھ میں آئی تو اس لیے جو ہے سارے حالات کو اور سارے اس کو سمجھنا چاہیے ایک ہی حدیث کو سامنے رکھ کر کے کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے ساری صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتنے حالات ہیں مسائل میں بھی اور ان چیزوں میں بھی ساری حدیثوں کو سامنے رکھنا چاہیے ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کا منع فرماتے ہیں دوسری جگہ پھر اس کی اجازت دے دیتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہے سامنے رکھنا چاہیے معلومات ہونی چاہیے اگر ایک حدیث معلوم ہے دوسری نہیں معلوم ہے تو پھر کیا آدمی جو ہے جو حدیث معلوم ہے اس کے اعتبار سے فتوا دے دے گا تو اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ دونوں باتوں میں کوئی وہ نہیں ہے تضاد نہیں ہے اور ایک چیز اور ہے ایک چیز اور ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذاتی طور پر مسلمانوں کے شانہ بشانہ مل کر کے جنگ کرنے سے اور جو ہے مدد لینے سے منع کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسری حدیث میں ان سے کچھ اسلحے وغیرہ لیے تھے تو اگر ایسی ضرورت نہ ہو تو مسلمانوں کو جو ہے مشکین کی جسمانی یا اس طرح ذاتی طور پر مدد نہیں لینا چاہیے اگر اسلحے وغیرہ سے کام چل جائے لیکن اگر ذاتی طور پر ان سے جنگجو کی, کی ضرورت ہے اس طرح سے ضرورت پڑنے پر اور مسلمانوں کو اعتبار ہے کہ ہاں بھائی اس سے نقصان نہیں ہوگا تو پھر لے سکتے ہیں حالات کے اعتبار سے ہاں کر سکتے ہیں وعنی ابن عمر رضی اللہ یہ یہیں تک اسے روکتے ہیں اس لیے کہ گھڑی نہیں دیکھا میں نے کافی وقت ہو اور بھی اس سے متعلق بہت ساری چیزیں آئیں گی ان شاء اللہ اگلے دروس میں ان کو پیش کیا جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں اسلام کے اندر جہاد کا ایک عظیم مقصد ہے جہاد کا مقصد جو ہے خون خرابہ کرنا فساد پھیلانا اور جو ہے لوگوں کو قتل کرنا نہیں ہے بلکہ جہاد کا مقصد کیا ہے کہ ایک ماحول بنایا جائے اور ایک ماحول سازگار کیا جائے جس میں لوگوں کو موقع مل سکے کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھ سکیں اور اللہ کے دین پر عمل کر سکیں اللہ کے دین کو قبول کر کے اللہ کی عبادت کر سکیں اور وہ بھی وہ بھی دیکھیے ہاں وہ بھی تین چیزوں دو چیزیں اس سے پہلے ہیں یعنی اگر جہاد بھی سیف میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے اور کیا کہتے تلوار اور گولی بندوق کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس سے پہلے اسلام نے دو آپشن دیا ہے اور دو اختیار دیے ہے کہ اسلام قبول کر لو یہ بہتر ہے اسلام قبول نہیں کرتے تو ججیا دو اور اگر جزیا نہیں دیتے ہو تب پھر یہ ہے تب بھی یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں نہیں آتے ہیں تو پھر آپ جو ہے ہاں آپ جو ہے آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں تو بھی آپ کو جو ہے حالات اور اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ کچھ سوچے اسلام کو ان کے ہاں پھیلنے کا موقع ملے جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں پسپائی اختیار کر لیں اس طرح سے تو ان حالات میں بھی اسلام نے جو ہے اصول اور ضوابط دیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم بات پچھلے درس میں میں نہیں کہہ سکا تھا یا کہا ہوگا وہ یہ ہے کہ کہا تھا میں نے وہ یہ ہے کہ ہر قصو ناکس کو ہر شخص فردے کو یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں تم کھڑے ہو جاؤ اور کیا کہتے ہیں تلوار لے کر کے بندوق لے کر کے جو ہے ہاں، کسی مشرق کو کسی غیر مسلم کو پاؤ تو کہو کہ اسلام قبول کرو اسلام قبول نہیں کرتے ہو، ٹیکس دے دو ٹیکس نہیں دیتے تو پھر آؤ میں ہاں، قتل کر دیں گے اس طرح سے یہ اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ ایک حکومت ہو حاکم وقت ہو اور حاکم وقت کے اعتبار سے وہ جو حکم دیتا ہے وہ ملک کے نظام کو جس انداز سے چلا رہا ہے اس اعتبار سے جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ہاں اسلامی جھنڈے کے تحت اور اسلامی حکومت کے تحت اسلامی حکمراں کے تحت یہ کام انجام دیا جائے گا آج اسی کی تو کمی ہے چند لوگ جو اے اٹھتے ہیں اور جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہیں یہاں بم بلاسٹ کر دیا کہیں وہاں بم بلاسٹ کر دیا پارک میں کر دیا مین مارکیٹ میں کر دیا ہوٹل میں کر دیا بس میں کر دیا اور اس میں ابریہ معصومین مارے جاتے ہیں عورتیں ماری جاتی ہیں بچے مارے جاتے ہیں, ہیں، بوڑھے مارے جاتے ہیں سب ایک طرف سے یہ سب کیا جاتا ہے کیا اسلام اسی کی اجازت دیتا ہے اور اسی کا نام جہاد ہے اسی کو کیا کہتے ہیں اسلام کی نشرشات کر رہے ہیں نہیں اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے اور اس سے اسلام کو کو نقصان پہنچتا ہے فائدہ نہیں پہنچتا مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے فائدہ نہیں پہنچتا اس لیے ان سارے اصول و ضوابط کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ نبین محمد علیہ وصاب المعین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ